الحمد للہ رب عالم السلات والسلام على سعید المسلی نبینہ محمد المال علی واصحبی اشمعین من طب احمد احسان الدین اما بعد پچھلے کئی ہفتوں سے سور فاتحہ کے متعلق بیانات اور درس ہو رہا ہے اور دلائل کی روشنی میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ امام کے پیچھے ہر شخص کو ہر نماز میں اور ہر رکعت میں سور فاتحہ پڑھنا ضروری واجب اور رکن ہے اور تمام دلیلیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی پھر اس کے بعد ان لوگوں کی دلیلیں بھی دو ہفتوں سے پیش کی جا رہی ہیں اور ان کا جواب بھی دیا جا رہا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سور فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے ان کی دلیلیں اور ان کا جواب بھی آپ لوگوں کے سامنے دیا گیا بتایا گیا کہ جو دلیلیں پیش کی جاتی ہیں اسے قرآن کریم کی آیت ہے کہ ویدا قری القرآن فسطمانسمۃ الرحمون کے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہیں قرآن کو سنیں تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو اس کا تفصیلی جواب دیا جا چکا ہے کہ یہ دلیل یہ آیت مکی ہے اور نماز سے متعلق نہیں ہے یہ آیت پہلا جواب اس کا یہ ہے اور دوسرے اور تیسرے جواب بھی دیے گئے آپ لوگوں کو بتائے گئے اور یہ بتایا گیا کہ قرآن اور حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اور اگر مان لیا جائے کہ قرآن پڑھنے ہی کے بارے میں یہ آیت قرآن سننے کے بارے میں ہے اور امام کے پیچھے اس آیت کو فٹ کیا جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث کی روشنی میں یہ سمجھا جائے گا کہ سور فاتحہ پڑھی جائے اور باقی رات کو سنا چاہے اور بھی دوسری تیسری دلیلیں جو لوگ جن لوگوں نے پیش کیا اس کا بھی تفصیلی جواب دیا جا چکا ہے آج ایک مشہور روایت جس کو کہ بڑے زور و شور کے ساتھ امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھنے سے منا کرنے والے لوگ روکنے والے لوگ پیش کرتے ہیں اس کو بھی سن لیتے ہیں اور اس کا جواب بھی علماء کے اقوال کی روشنی میں سن لیتے ہیں وہ کون سی روایت ہے انجابرین رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان له امام الفقرات المامی فقراۃ الامام له قراءہ ابن ماجہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا امام ہو تو امام کی قرعت اس کی قرعت ہے یعنی دوسرے لفظوں میں کہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرعت اس کی قرعت ہے یعنی امام کی قرعت مقتدی کی قرعت کے لیے کافی ہوگی اس سے بہت سارے لوگوں نے یا امام کے پیچھے سر فاتحہ پڑھنے سے روکنے والے لوگ اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں امام کی قرعت کو مقتدی کی قرعت قرار دیا اور بتایا کہ امام کی قرعت مقتدی کی کے لیے کافی ہوگی اس حدیث کو سنن ابن ماجہ نے یا امام ابن ماجہ رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن کے اندر نقل کیا ہے لیکن اس حدیث کا جواب یہ ہے غور سے سنیے گا کہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے جابر ابن یزید الجعفی جابر ابن یزید الجعفی ایک راوی ہیں اس سند میں جن کے بارے میں ام حدیث اور جرہ و تعدیل کے اماموں نے ان کے اوپر سخت کلام کیا ہے اور خود امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس راوی کے بارے میں فرمایا کہ ولا لقی تو ات زبم جافر ال کہ میں نے جن راویوں سے ملاقات کی ان میں سے جابر ابن یزید جوفی سے زیادہ جھوٹا میں نے کسی کو نہیں پایا یعنی سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا شخص میں نے کس کو پایا جابر ابن یزید ال جوفی کو اور آگے امام ابونی فرحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما اتئی بشیئ من بش اتو اللہ جا فیہ بحدیث غور سے سنیے گا اس بات کو امام ابو نیفر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں, میں نے اپنی رائے سے جو بات بھی پیش کی جو مسئلہ بھی اپنی رائے سے بتایا ہر اس مسئلے میں جابر ابن عزید جوفی کو پایا کہ وہ ایک حدیث وہ پیش کیا کر دیتا تھا سمجھے کہ نہیں یعنی میں اپنی رائے سے جو بات کہتا تھا جابر ابن عزیز جوفی اس مسئلے میں ایک حدیث پیش کر دیتا تھا جھوٹا تو تھا ہی تھا ہی گڑھ کر کے بنا کر کے مسئلہ پیش کر دیتا تھا کہ یہ حدیث ہے یہ بات کہاں نقل کی گئی ہے کتاب ہے نصب الرایا سفا تین سو اڑتالیس انڈین پرنٹ ہے اسی طرح سے المجروحین جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو انتیس میزان المیزان کے اندر اس جلد نمبر ایک تین سو اسی نمبر پہ اسی طرح سے کامل ابن ادی کی کتاب ہے تہذیب میں ہے اسی طرح سے اور مختلف کتابوں میں یہ قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کیا گیا تو اس حدیث میں جابر ابن یزید الجوفی راوی ہے جو بہت جھوٹا راوی ہے اور زوائد ابن ماجہ کے اندر حاشیے میں ہے کہ فی اسناد ہی جابر الجوفی کدابل کہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی جابر ابن عزیز الجوفی ہے جو کہ کداب ہے بہت بڑا جھوٹا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث کی جو سند ہے اس سند کے اندر ایک راوی ہے جو جھوٹا راوی ہے اما کہتے ہیں کہ اس حدیث کی اور دوسری بھی سنعدیں ہیں جس میں جابر ابن عزیز الجوفی نہیں ہے لیکن ہر سند میں کیا ہے ہر سند کیا ہے ضعیف ہے اور اس کے اندر علت پائی جا رہی کمزوری پائی جاتی ہے دیکھیے ائمہ میں بڑے بڑے ائمہ نے اس کو نقل کیا ہے حافظ ابن حضر رحمتہ اللہ علیہ چوٹی کے امام ہیں فتح الباری میں نقل کرتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر اس حدیث کے اندر زعف پایا جاتا ہے انڈل حفاظ حدیث کے جو حفاظ ہیں حدیث کو یاد کرنے والے جو بڑے بڑے اما ہیں ان سب کے نزدیک اس حدیث کے اندر کمزوری ہے زاف اور امام دار پتنی رحمتہ اللہ علیہ نے اس حدیث سے متعلق جتنی بھی سندیں ہیں جتنی بھی سندیں اور کئی سارے صحابہ سے یہ حدیث نقل کی جاتی ہے امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ نے علل کے اندر ان تمام سندوں کو کھنگالا ہے چھانبین کی ہے تحقیق کی ہے اور ہر سند کو ہر طریق کو کیا قرار دیا ہے کہ کوئی طریق کوئی راستہ ایسا نہیں ہے کوئی سند ایسی نہیں حدیث کی جو ضعیف نہ ہو یہ کون کہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اور حوالہ کس کا ہے امامدار قطنی رحمۃ اللہ علیہ کا اسی طرح سے حافظ ابن نے کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ والی جو حدیث پیش کی گئی ہے اس کے اندر ضعف ہے اور یہ حدیث مختلف ترک سے روایت کی گئی ہے ولا یا سکھ شیم منہا علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی کوئی چیز کوئی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس کو نقل کرتے ہیں اسی طرح سے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ معرفت السنن والا کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ابو اوسا راضی سے کسی نے سوال کیا سلمہ بن محمد الفقیح نے سوال کیا کہ اس حدیث کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کس سے, کس سے؟ ابو مسار راضی سے سلمہ بن محمد الفقیح نے سوال کیا کہ اس حدیث کے بارے میں آپ کیا آپ کا کیا خیال ہے تو فرماتے ہیں کہ لم یس خفی علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کوئی چیز جو ہے ثابت نہیں ہے اسی طرح سے القمی شرح الجامع صغیر میں کہتے ہیں کہ امام دار قطنی رحمت اللہ علیہ نے اسے مختلف طرق سے روایت کیا ہے لیکن تمام طریقے اس کی ضعیف ہیں تمام صنعدیں ضعیف ہیں صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث کیا ہے مرسل ہے یہ حدیث کیا ہے مرسل ہے مرسل روایت کس کو کہتے ہیں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ حدیث کی ایک سند ہوتی ہے ایک چین ہوتی ہے ایک دو تین چار پانچ آدمیوں کے واسطے سے یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی انہوں نے اپنے استاد سے سنا انہوں نے اپنے استاد سے سنا انہوں نے اپنے استاد سے سنا انہوں نے اپنے استاد سے, سے سنا انہوں نے صحابی سے سنا صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا صحابی سے پہلے جو راوی ہوتا اس کو تابعی کہتے ہیں جو صحابی سے روایت کرتا ہے اس کو تابعی کہتے ہیں تو کوئی تابعی صحابی کا واسطہ چھوڑ کر کے کوئی تابعی یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تابعی کس کو کہتے ہیں جس نے صحابی سے ملاقات کی ہو تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور تابعی کے درمیان صحابی کا واسطہ چھوٹ جاتا ہے تو اگر کوئی تابعی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو وہ حدیث کیا ہوگی مرسل روایت ہوگی اور مرسل ضعیف روایت ہوتی ہے کیونکہ بیچ میں ایک واسطہ چھوٹا ہوا ہے صحابی کا کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ فرمایا یہ معتبر ہے نہیں جب تک کہ اس قول یا اس حدیث کے سلسلے میں کوئی دوسری روایت نہ آ جائے جس میں کہ وہ روایت ہے صحابی کے واسطے سے روایت کی گئی ہو تب تک, تک وہ حدیث کیا ہوگی مرسل روایت ہوگی اور قابل حجت نہیں ہوگی جیسا کہ آگے اس کا بیان آ رہا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ حدیث ایک اعتبار سے یہ مرسل بھی روایت ہے دوسرے اعتبار سے یہ ہے ابھی اس کا بیان آئے گا کہ اس حدیث کے اندر جابر ابن عزید الجوفی ہے جس کے بارے میں علماء نے کلام کیا ہے اور امام بخار رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں امام بخار رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جز القراح خلف الامام کے اندر حاد امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے اس حدیث کے بارے میں امام بخاری کا ایک مقام رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے اہل علم کے نزدیک جو اہل علم عراق حجاز وغیرہ کے جو اہل علم ہے حفاظ حدیث ہیں ان کے نزدیک نزدیک یہ حدیث ثابت نہیں ہے کیوں اس لیے کہ یہ حدیث مرسل روایت ہے ارسال پایا جاتا ہے اسی طرح سے منقطع روایت ہے یعنی گویا کہ یہ حدیث ثابت ہی نہیں جب حدیث کہہ دیا تو اس کی جتنی بھی سندیں اور ترخ وغیرہ آتی ہیں سب شامل ہو جائے گی بعض لوگوں نے کہا کہ جابر ابن یزید الجوفی جو ہے وہ اس حدیث کے روایت کرنے میں تنہا نہیں ہے بلکہ ایک دوسرا راوی بھی ہے لفت ابن بھی سلیم ہے جو اس حدیث کو اس شیخ سے روایت کرتا ہے جس شیخ سے جابر ابن یزید روایت کرتا ہے تو گویا کہ جب دو آدمی ہو جائیں گے مان لیا کہ جاب ابن عزی جھوٹا ہے لیکن دوسرا راوی بھی ہے لیکن دوسرا راوی بھی کیسا ہے لائف ابن یہ راوی کیسا ہے اس کے بارے میں حدیث نے کیا فرمایا ہے کہ یہ ایسا راوی ہے جس کا حافظہ بدل گیا تھا یہ راوی کیسا ہے جس کا حافظہ کیا تھا بدل گیا تھا آخر میں اس کا حافظ کمزور ہو گیا تھا بالکل اور محدثین نے لکھا ہے کہ یہ دن میں مینارے پر چڑھ کر کیا جان دینے لگتا تھا اتنا اس کا حافظہ جو ہے یادداشت اس کی خراب ہو گئی تھی میموری ختم ہو گئی تھی تو جب ایسا راوی ہے تو پھر وہ بھی اس کا ساتھ نہیں دے سکتا کہ اس کے بات کے اندر یا اس کی روایت کے اندر کچھ تقویت پہنچ سکے ہاں اور اس راوی کو جو ہے اس کی حدیثوں کو ترقی کر دیا گیا ہے جیسا کہ حافظ ابن نظر رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں تقریب و کے اندر کہ یہ ایسا راوی ہے جس کا حافظہ آخر عمرے میں کیا ہو گیا تھا خراب ہو گیا تھا اور اپنی حدیث کو وہ پہچان نہیں پاتا تھا اپنی حدیث کے اندر تمیز نہیں کر پاتا تھا لوگوں نے اس کو اس کی وجہ سے چھوڑ دیا اور اس کی روایت کو نہیں لیا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ حدیث جو جابر ابن عظیم جوفر کے کے طریقے سے آتی ہے یہ ایک تو جھوٹا راوی ہے دوسرا اس کا مطابق بھی جو ہے اس کا ساتھ دینے والا جو راوی ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے لہٰذا یہ حدیث تقویت حاصل نہیں کر سکتی اور تمام علماء نے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا امام تارا پتنی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے میں نے اقوال پیش کیے سب لوگوں نے یہی کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے قابل حجت نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ جب ضعیف حدیث ہی ضعیف ہے تو اس سے استدلال کرنا غلط ہوگا استدلال یعنی اس سے دلیل پکڑنا یہ درست ہے. نہیں ہوگا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کو پیش کر رہا ہو اس حدیث کے پیش نظر کہہ رہے ہیں کہ امام کی قرعت جو ہے مقتدی کی قرعت کے لیے کافی ہوگی یہ درست ہے. نہیں ہے کس لیے ایک دلیل ہی نہیں ہے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث اس حدیث کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں موسا ابن ابی عائشہ سے اور وہ عبداللہ ابن شداد سے اور وہ جافر جابر بن عبداللہ سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ شرح کیا کہتے ہیں صحیح تو اس کا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دعوی صحیح نہیں ہے کیوں یہ دعوی صحیح نہیں ہے اس لیے کہ محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت نقل کی لیکن محدثین کے نزدیک حدیث کے اندر حدیث کی روایت کرنے میں اگر محمد بن حسن شیبانی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کریں تو ان کی روایت صحیح ہوگی اور اگر محمد بن حسن الشیبانی حدیث اپنے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے روایت کرے تو ان کی حدیث صحیح نہیں ہوگی اس لیے کہ ان کی روایت امام ابو حنیفہ سے ضعیف قرار پاتی بات سمجھ میں آئی جی حدیث کے میدان میں تو اور اس کا جو ہے اس سلسلے میں میزان الاعتدال کے اندر امام ذہابی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ خود محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ کو امام دار نے کہا کہ لین الحدیف ہیں یعنی حدیث میں مضبوط نہیں ہے امام ابو حنیفر رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت کرتے ہیں اور امام مالک رحمتہ اللہ علیہ سے روایت کرنے میں یہ قوی ہے امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرنے میں یہ ضعیف ہے ایک بات ہو گئی ایک جواب ہو گیا اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ یہ حدیث جو نقل کرتے ہیں کس سے کس سے روایت کرتے ہیں امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ موسا ابن ابی عائشہ سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں اور وہ عبداللہ بن شداد سے اور وہ جابر بن عبداللہ سے یہاں پر اس صنعت کے اندر موسا بن ابی عائشہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ امام سوری نے امام سفیان نوائنا نے شوبہ نے جریر نے اور اسرائیل بینی انس اور دوسرے سقہ راویوں نے روایت کیا ہے موسا بن عائشہ سے یہ روایت نقل کیا ہے امام ابو حنیفہ احمد اللہ علیہ جب روایت کرتے ہیں تو اس سند کو کیا کہتے ہیں عبداللہ ابن شبدات کے بعد جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے نقل کرتے ہیں یعنی گویا کہ یہ حدیث کیا ہے موصولن روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سند پہنچاتے ہیں جبکہ موسا بن ابی عائشہ سے امام ابو حنیفہ احمد اللہ علیہ کے جو ساتھی ہیں موسیٰ بن عائشہ سے روایت کرنے والے جیسے سفیان سوری سفیان بن اوینا اور اسماعیل بن اسرائیل بن یونس اور جریر وغیرہ جو روایت کرتے ہیں یہ اس کو موصولاً روایت نہیں کرتے بلکہ مرسل روایت کرتے ہیں اور یہی صحیح ہے امام ابوانی فرحت اللہ علیہ اس کو موصولاً روایت کرتے ہیں بیچ میں جابر رضی اللہ تعالی عن کا جو واسطہ ہے یہ صحیح جو شکار روات ہیں وہ اس واسطے کے ساتھ روایت نہیں کرتے تو امام ابو ابوانی فرحت اللہ علیہ سے یہاں پر سہو ہوا اور غلطی ہوئی کہ اس کو انہوں نے موصولن روایت کر دیا جبکہ یہ حدیث کیا ہے مرسل ہے یعنی بیچ میں جاب رضی اللہ عنہ کا واسطہ نہیں ہے عبداللہ ابن شداد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ نقل کیا ہے جو کہ تابعی ہے اور جب تابعی کوئی اس طرح سے روایت نقل کرے تو یہ کیا ہوگی روایت کیا ہوگی ضعیف ہوگی امام دار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لم سمدھوان موسا ابن ابی عائشہ غیر ابو حنیفہ والحسن بن عمارہ کہ موسا بن ابی عائشہ سے یہ روایت مسندن یعنی موصولن روایت نہیں کیا ہے سوائے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اور حسن بن عمارہ کے اور وہما بائیفان اور حدیث کے میدان میں امام ابو حنیفہ اور حسن بن عمارہ دونوں کے دونوں ضعیف ہیں دار امام دار پتنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ یہ یہ روایت جو ہے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے واسطے سے بھی جو آئی وہ بھی روایت کیا ہے مرسل ہے روایت یہ روایت بھی صحیح اور درست نہیں ہے تو اس حدیث کی سند میں چونکہ یہ علتیں پائی جا رہی ہیں اور ایما نے یہ بتایا ہے کہ بھائی یہ حدیث صحیح نہیں ہے اس لیے معلوم یہ ہوا کہ یہ حدیث قابل حجت نہیں ہے اس لیے کہ ضعیف ہے بات سمجھ میں آ گئی کون سی حدیث من کان لہو امام الفقرات الامام الہ قرآ کہ جو امام کے پیچھے پڑھے امام کی قراءت اس کی اقراط ہے یہ سند کے اعتبار سے اور علماء کے اقوال کی روشنی میں یہ حدیث صحیح نہیں ہے تمام اما نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے کوئی بھی سند اس کی صحیح نہیں ہے اس لیے یہ حدیث قابل حجت نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ حدیث بھی قابل حجت نہیں ہے اور جو پہلے دلیلیں پیش کی گئی ہیں وہ بھی قابل حجت نہیں ہے خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ امام کے پیچھے ہم کو سور فاتحہ پڑھنا ہے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے زور سے نہیں پڑھنا ہے اور جہری قرات میں جہری نمازوں میں بھی ہمیں آہستہ آہستہ پڑھنا ہے اور وقفہ سے ہم پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ کئی بار بتایا گیا ہے ایک جواب اس حدیث کا صنعت کے اعتبار سے ہوا کہ صنعت کے اعتبار سے حدیث ضعیف ہے قابل حجت میں دوسرا جواب اس کا یہ دیا جائے گا کہ جو لوگ اس حدیث سے جو ضعیف ہے اس حدیث سے کیا کہتے ہیں کہ یہ حدیث ان تمام حدیثوں کو کینسل کرنے والی ہے جن حدیثوں سے کیا پتا چلتا ہے جن حدیثوں میں سور فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے تو گویا کہ یہ حدیث ناسخ ہو گئی دوسری حدیثیں کیا ہو گئیں منسوخ ہو گئیں لیکن یہ چیز کہ پہلی اب پہلی بات وہ منسوخ ہو گئی یعنی کینسل ہو گئی اور جو کینسل کرنے والی حدیث ہے ناسخ کرنے والی حدیث ہے ان کے درمیان بات یہ کی جائے گی کہ بھائی ناسخ اور منسوخ کا معاملہ اس وقت آتا ہے جب دو حدیثوں میں کیا ہو ٹکراؤ ہو دو حدیثوں میں ٹکراؤ ہو تب جو ہے یہ کہا جائے گا کہ یہ حدیث اس حدیث کے خلاف ہے اس لیے یہ حدیث کینسل کرنے والی ہے یہ حدیث کینسل ہو جائے گی لیکن یہاں پر یہ معاملہ نہیں ہے بلکہ معاملہ کیا ہے کہ یہ کہا جائے گا جیسا کہ جو لوگ سور فاتحہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں ان وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس حدیث سے زیادہ سے زیادہ یہ پتہ چلتا ہے جو ابھی میں حدیث پیش کی کہ امام کے پیچھے جو پڑھتا ہو اے امام کے پیچھے جو لوگ ہیں امام کی قرعت ان کے لیے کافی ہو جائے گی زیادہ سے زیادہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی امام کی قیات اس کے لیے کافی ہوگی لیکن اس سے یہ تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ امام کے پیچھے قرعت کرنا حرام یعنی گویا کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ کافی ہو جائے گی اور جن حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے کم از کم اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے تو ٹکراؤ تو نہیں ہوا ٹکراؤ تو نہیں ہوا ایک حدیث اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ امام کی کرت کافی ہوگی اور پہلی حدیثوں سے پتا چلتا ہے کہ امام کے پیچھے سورف فاتحہ پڑھنا کیا کہتے ہیں یہ جائز ہے تو ایک جگہ کافی ہونا ایک جگہ جائز ہونا تو دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہوا دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہوا تو ناسخ اور منسوخ ہونے کا معاملہ ہی نہیں لایا جائے گا بیچ کیونکہ بیچ میں دونوں, دونوں حدیثوں کے بیچ میں کیا ہے ٹکراؤ ہی نہیں ہے تارز ہی نہیں ہے لہذا یہ کہا جائے گا کہ دونوں حدیثوں کے درمیان ناسخ منسوخ والی بات نہیں کی جائے گی بلکہ یہ کہا جائے گا کہ جیسا کہ دوسرے جواب سے پتا چلتا ہے دوسرے جواب سے یہ پتا چلتا ہے کہ کہا جائے گا کہ امام کی قرت مقتدی کے لیے سور فاتحہ کے علاوہ کافی ہوگی امام کی قرت مقتدی کے لیے سور فاتحہ کے علاوہ کافی ہو جائے گی تو اس حدیث پر عمل ہو جائے گا کہ جس کا امام جو امام کے پیچھے پڑے امام کی اقرات اس کے لیے کافی ہوگی تو اس حدیث پر عمل ہو جائے گا اور جن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اس کے بارے میں کیا کہا جائے کہ بھائی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے اس کے لیے یہ رک تو دونوں حدیثوں پر عمل ہو گیا اگر یہ مان لیں کہ یہ حدیث صحیح ہے لیکن یہ حدیث کیا ہے صحیح ہی نہیں دوسرا جواب حدیس کا یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ پتا لگانا پڑے گا جیسا کہ پہلے بھی آپ کو یہ جواب دیا جا چکا ہے کہ ناسخ اور منسوخ میں ناسک مانے کا کیا ہوتا, کیا ہوتا ہے کینسل کرنے والی حدیث منسوخ جو کینسل ہو جائے اسی لیے ناسک منسوخ کا لفظ آپ سمجھیے گا, گا تو حدیف یہ والی کہتے ہیں لوگ کہ جو ابھی حدیث پیش کی گئی جس کے بارے میں کہا گیا کہ ضعیف ہے یہ حدیش کینسل کرنے والی اور جو حدیثیں سورے فاتحہ پڑھنے والی ہیں وہ کینسل ہو رہی ہیں تو پتہ تو یہ لگانا چاہیے کہ یہ ایسا کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ پتہ لگائیں کہ یہ حدیث جو ابھی پیش کی گئی یہ سب سے آخر میں آئی اور جو حدیثیں سورے فاتحہ پڑھنے پر دلالت کرتی ہیں وہ حدیثیں پہلے پیش کی گئی لیکن اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہیں بھی کوئی روایت ایسی نہیں ہے کوئی تاریخی کوئی تاریخ نہیں ہے جس سے پتا چلتا ہو کہ یہ حدیث بعد کی ہے اور وہ سبزی سے پہلے کی ہے جب تاریخ اور ڈیٹ نہیں پتا چل رہا ہے تو ناسخ صرف منسوخ کا معاملہ ہی نہیں آئے گا تو آج کے درس میں اس حدیث کا جواب بھی آپ لوگوں کو دے دیا گیا کئی جواب ہیں ان جوابوں کی روشنی میں یہ کہا جائے گا کہ اس حدیث سے بھی ثابت نہیں ہوتا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ حدیث پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر ثابت اس کو مان لیا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لینا ضروری ہے اور باقی قراط کے لیے باقی اقراط کی ضرورت نہیں ہے امام کی قرت مقتدی کے لیے کافی ہو جائے گی تیسری آخری بات جو کہی گئی مختلف اور بھی جواب ہیں اس کے لیکن تیسری بات جو کہی گئی کہ بھائی تاریخی کا نہیں پتا چلتا کہ یہ بعد میں ہے یا وہ پہلے ہے یا وہ پہلے ہے یا یہ بعد میں ہے اس لیے اب یہ دلیل بھی ہمارا ساتھ نہیں دے سکتی ہے اس مسئلے میں کہ امام کے پیچھے صور فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام کے پیچھے صور فاتحہ ہم کو پڑھنا ہے دلائل ہمارے ساتھ ہیں قرآن اور حدیث کے اور بلکہ کیا کہتے ہیں حدیثیں جو صحیح بخاری و صحیح مسلم کی حضرت عباد بن اسلامتر ضلع و تعالان ہو کی اور اسی طرح سے ابو حر ضلع و تعالان ہو کی اور دوسرے صحابہ سے جو روایت موجود ہیں ان سب کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سورف فاتحہ پڑھنا ضروری ہے طریقہ بھی بتایا گیا کہ آہستہ سے پڑھنا چاہیے اور بھی طریقہ بتایا گیا کیسے کہ, کہ امام جو سور فاتحہ پڑھیں تو اچھی طرح سے قرآد کے ساتھ پڑھیں ٹھہر ٹہر کر کے پڑھے ایک آیت سے کے بیچ میں جو وقفہ ہوتا ہے مختصر سا اس میں آدمی پڑھ سکتا ہے جیسے آدمی پڑھتا ہے امام قرآد کرتا ہے رب للہ اس بیچ رحیم شروع کرنے سے بیچ میں آدمی پڑھ لے اگر یہ موقع نہیں ملتا ہے تو امام جو ہے سورے فاتحہ ختم کرنے کے بعد دوسری شروع کرنے کے لیے کچھ تھوڑا سا وقفہ رہتا ہے اس میں اگر آدمی کچھ مختصر سا پڑھ لے اور یہ کہ ہر حال میں مقتدی کو سور فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا ہے اب اس مسئلے میں اگر آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہو تو آپ کو ہاں کئی درسوں کے بعد اگر آپ سوال کرنا چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں جی ایک سوال ہے امام کی پیچھے کا نماز پڑھ رہے ہیں جی یہاں پر دیکھتے ہیں نماز کے بعد بھی کئی جماعتیں پیچھے ہوتی ہے جی وہی ایسے امام پڑھ لیتے ہیں جو سورج پاتے آپ پوری پڑھنے بھی نہیں دیتے چلے آتے ہیں کوئی دوہر کی نماز سمجھ میں پڑھ رہا ہوں جی مغرب کی شاید نہیں سمجھو ایسی کیا کرنا چاہیے ہماری تو سورج پاتے نہیں ہو رہی چلے گئے جی سوال بھائی کا یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں ہاں چاہے پہلی جماعت ہو یا دوسری جو جماعتیں ہوتی ہیں ان میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم صورف فاتحہ امام کے پیچھے جیسے تیسری اور چوتھی رکاط میں ہم سورے فاتحہ نہیں پڑھ پاتے یا ظہر میں رکاطوں میں نہیں پڑھ پاتے ہیں تو اس کے لیے اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ بالکل نہیں پڑھ پائیں گے آپ کے کہنے سوال کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سور فاتحہ مکمل نہیں ہو پاتی ہے ابھی ہم کیا کہتے ہیں سرارت المستقیم پر پہنچے ہیں کہ امام رکو کر لیا تو آپ کیا کریں آپ کوشش کریں کہ جلدی سے اس کو مکمل کر کے امام کے پیچھے امام کے ساتھ رکو میں شامل ہو جائے یہ ہے طریقہ کہ آپ کو مکمل کرنی جو ایک دو آیتیں آپ کی رہ گئی آپ اس کو جلدی سے مکمل کر سکتے ہیں کوئی نہیں اب ایسا بھی نہیں کہ مکمل کرنے سے اب رکو کی آپ کا رکو چھوٹ جائے گا کیونکہ ہم اگر ہاں رکو پالیں رکو امام کے ساتھ شریک ہو جائیں امام میں امام کے ساتھ رکو میں شریک ہو جائیں سور فاتحہ پڑھ کر کے تو کافی ہے اور اگر کیا کہتے ہیں ہم رکو میں جا رہے ہیں اور رکو, امام رکو میں رکو سے اٹھ رہا ہے تو ہم گویا کہ اپنا رکو کر کے اٹھ جائیں امام کے ساتھ شامل ہو جائیں جی لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بھائی امام اپنے لحاظ سے نہ بہت دھیمی پڑھے سورے فاتحہ نہ بہت رک رک کر کے بہت تیز پڑھیں اپنے حساب سے چلیں تاکہ جو ہے سور فاتحہ بھی پڑھ لیں اور امام کا ساتھ بھی رہے جی دو جی. سوال جی پہ سوال تو یہ کہ امام کے ساتھ ساتھ سورت الفاتیہ پڑھ سکتے ہیں کیا اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر امام لوگوں میں چلے گیا ہے हुँ. تو ہم نے سورت الفاطیہ تو نہیں پڑھی تو کیا وہ نماز ہو جائے گی جی دیکھیں دو سوال ہے آپ کا کہ کیا ہم امام کے ساتھ سور فاتحہ پڑھ سکتے ہیں ہاں اب امام کے ساتھ ابھی جو حدیثیں ہیں جو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں سور فاتحہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے تو اب پڑھنے میں آپ امام کے ساتھ پڑھیں یا تو امام کے ساتھ آپ پڑھیں یا جو طریقہ بھی بتایا گیا کہ امام کرت کرتا ہے امام کرت کرتا ہے گرد کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھتا ہے آپ دو آیتوں کے بیچ میں موقع نکال کر کے پڑھ لیں دو تین آیتیں جو کچھ بھی پڑھ سکے پھر امام جو ہے مطلب لیڈ کے بعد جو آپ کی آتا رہے گی امام سورہ فاتحہ شروع کرنے سے دوسری سورت شروع کرنے سے پہلے آپ پڑھ لیجئے آپ کو پڑھنا ہے ہر حال میں مکمل کرنا ہے اب ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ پہنچے مسجد میں امام سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اب سورج کیا کہتے ہیں مرسلات یا کوئی دوسری صورت پڑھ رہا ہو دوسری سورہ شروع کر دیے جو پیچھے آنے والے ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ عبر کہہ کر کے اور زب بسم اللہ پڑھ کر کے ہمیں سورہ فاتحہ آہستہ آہستہ پڑھ لینا ہے آہستہ آہستہ ہمیں پڑھ لینا ہے اب چونکہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے دلیلیں موجود ہیں دلیلیں موجود ہیں اس لیے یہاں پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ امام پڑھ رہا ہے تو ہم نہیں پڑھیں دیکھیں کیونکہ امام کی کرت کے وقت ہم بہت سارا کام کرتے ہیں مثال کے طور پہ یعنی قرآن پڑھے جانے کے وقت میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ قرآن پڑھتے وقت اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے تو کیا ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں مثال کے طور پر مسجد میں بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہیں جمعہ کے دن آ کر کے یا رمضان میں یا کبھی بھی قرآن ایک آدمی پڑھ رہا ہے اس کے بغل میں بیٹھ کر کے ہم کیا قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں جب پڑھ سکتے ہیں یہاں پڑھ سکتے ہیں تو ویسے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں مدرسے میں تمام بچے حفظ ہی کرتے ہیں تمام بچے قرآن پڑھتے ہیں زور زور وہاں پڑھتے ہیں تو ہم نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر حکم ہے یہاں پر کیا ہے حکم ہے تو ہمیں سور فاتحہ پڑھنا ہے چاہے امام کے ساتھ ساتھ پڑھیں یا امام کے پیچھے پڑھیں یا امام خاموش ہو جائے تو پڑھیں بہرحال ہمیں پڑھنا ہے سور فاتحہ پڑھ کر کے باقی باقی, باقی اس کی سننی اور جہاں تک مسئلہ رکو والی رکات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اس کا مسئلہ جب رکوع کے وقت ہم لوگ پہنچیں گے تو انشاءاللہ اللہ وہ مسئلہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا یا ہو سکتا ہے اگلے ہفتے ہم اس کو بیان کریں جیسے جی جی تو جی. جی. جی. جی. جی جی اب رکو والے مسئلے کو میں بعد میں پیش کروں گا لیکن اپنے ممتاز بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی امام کو رکو کی حالت میں پاتا ہے تو وہ قسدن تو سور فاتحہ نہیں چھوڑتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ ہلکا معاملہ ہونا چاہیے لیکن دیکھیے نماز جو چھوٹتی ہے وہ کسدن تو آدمی نہیں کہے گا لیکن سستی کی وجہ سے آدمی, آدمی دیر میں آ رہا ہے لیٹ میں پہنچ رہا ہے رکو کیا کبھی سجدے میں پہنچتا ہے کبھی تین نکات ہو جاتی ہے تو سستی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ سستی کی وجہ سے اس کو معاف کیا جائے گا جی <تصفح> <آآ تصفح> نہیں نہیں اچھا جو امام کے ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہے اس کی بات کر رہے ہیں امام اتنا پڑھ ہے جو ساتھ میں رہ رہا ہے نا اس کی بات کر رہے ہیں نا یہاں مسئلہ جو انہوں نے کہا کہ رکو کی حالت میں امام کو پائے ہاں تو اگر پہلے سے امام کے ساتھ ہے تو اس میں تو کہا جائے گا کہ امام کی چستی ہے ہاں اور مقتدی کی بھی سستی کہی جا سکتی ہے کہ ممکن ہے وہ کہیں پھرتا رہا ہو پھر رہا ہو دھیرے دھیرے پڑھا اب امام جو نارمل انداز میں ہم اگر پڑھیں الحمد للہ آل اس طرح سے پڑھیں اور اگر اس سے بھی زیادہ ہم اگر لیٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے امام چستی والا ہو تیز پڑھنے والا تو ہماری صرفاتیں رہ جائے گی جی کوشش کریں ایک ایک ہوں، میرے ایک تھے. جی تو نہیں غلط غلط ہے یہ طریقہ یہ طریقہ غلط ہے جی اور کسی کا کوئی سوال جی جنازہ میں سورج فاتح پڑیں گے جناز کباب آئے گا تو بتائیں گے لیکن میں آپ لوگوں کو ایک حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی سنا دوں لیکن اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کبھی کہ اپنے یہاں اپنے अपने ہاں سے سمجھ جائے اپنے یہاں نماز جنازہ میں سور فاتحہ نہیں پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں بلکہ کیا طریقہ ہے پہلی تکبیر کے بعد سنا پڑھتے ہیں پھر دوسری تکبیر کے بعد دروشری پڑھتے ہیں تیسری تکبیر کے بعد جنازے کی دعا پڑھتے ہیں چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں یہ اپنے ہاں جنازے کا طریقہ ہے جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے لوگوں کو نماز جنازہ پڑھائی اور اس میں سور فاتحہ زور سے پڑھی نماز کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے زور سے اس لیے پڑھی ہے تاکہ تم لوگ جان لو سلاط جنازہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورے فاتحہ پڑھا کرتے تھے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے یہ اب اس حدیث کو کہاں لے جائیں گے اب اس حدیث کا لوگ جواب دیتے ہیں حدیث آ گئی تو مان لینا چاہیے کہ نہیں بھائی صحابی نے سمجھ کر کے بتایا کہ میں نے اس لیے پڑھی ہے تاکہ آپ لوگ جان لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں پڑھا کرتے تھے سور فاتحہ اب اس حدیث کے سن لینے کے بعد صحابی کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی طرح سے ہو جانے کے بعد بھی کسی طرح کی تعویل یا بات بنانے کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے کوئی بات باقی رہتی ہے سند کے اعتبار سے بھی کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ضعیف حدیث ہے صحیح بخاری تھا۔ سند کی صحیح مسلم کی روایت ہے سنت کے اعتبار سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے جب حدیث ثابت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا ہے صحابی نے کر کے بتا دیا تو پھر اب سوائے مان لینے کے کوئی دوسرا راستہ نہیں کوئی چارہ نہیں لیکن اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے تو کیا کہا جائے گا ہڑدرمی ہے غلطی ہے ضوالت ہے تو اب اس کا جواب کیا دیتے ہیں کہ سلاط جنازہ میں سور فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے تو جواب دیتے ہیں کہ سلاط جنازہ یہ دعا ہے نماز نہیں ہے نہیں بھائی اس کو سب سے پہلے جواب. کیوں نہیں ہے یہ نماز نہیں ہے سلاد نہیں ہے کیوں نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ اس میں رکوع اور سجدے نہیں سجدے نہیں تو اب دیکھیے حدیث کا انکار کرنے کا یہ راستہ چور دروازہ کیوں ایسا راستہ انہوں نے نکالا اس لیے کہ ہمارے مسلک میں نہیں یہ چور دروازہ حدیث کے انکار کرنے کا کیوں نکالا اس لیے کہ ہمارے مسلک میں نہیں ہمارے یہاں نہیں ہمارے علماء نے نہیں بتایا اب جواب اس کا یہ ہے کہ بھائی اگر یہ سلاد جنازہ سلاد نہیں ہے تو اس کو سلاد کیوں کہا گیا کہ نہیں اگر یہ سلاد جنازہ نہیں ہے حدیث کو تو نہیں مانتے حدیث کو نہیں مانتے ہیں تو یہ جواب دیا جائے گا بھائی سلاط جنازہ اگر نہیں ہے تو اس کو سلاد کیوں کہتے ہیں نماز کیوں کہتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ جو ہے اگر یہ دعا ہے تو دعا کے لیے تو شرط نہیں ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو کر کے دعا کریں یہ تو ضروری نہیں ہے پھر اگر یہ سلاد نہیں ہے تو پھر آپ بغیر وضو کے پڑھ لیں کیوں کہتے ہیں کہ وضو کر کے آئیں ہے کہ نہیں یہ ساری بات ہے پھر امام کیوں بنتا ہے ہر آدمی الگ الگ دعا کر لے سفے کیوں لگائی جاتی اور جہاں تک یہ بات ہے رکو سجدہ نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ مردہ شخص مردہ ہے میت ہے اگر وہاں پر رکو سجدہ کریں گے تو شرک کا شبہ ہوگا ہا? اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قبرستان پہ سجدہ نہ کرو تو گویا کہ وہ میت ہے اس کے سامنے رکو سجدہ ہو جائے گا رکو سجدہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے علاوہ ہے کسی اور کے لیے نہیں ہے اللہ کے لیے ہے. تو اس لیے رکو سجدہ نہیں کیا جاتا ہے اب آپ حدیث کو نہیں ماننا ہے عقل و سمجھ کو نہیں ماننا ہے تو کیوں نہیں ماننا ہے بس مانتے ہیں کہ یہ چیز آپ کی ہے لیکن ہم نہیں دیں گے اس کا کوئی جواب نہیں بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں بھائی جب حدیث میں کسی طرح کا کوئی کلام نہیں یہ ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاط جنازہ میں سور فاتحہ پڑھی تو پھر اگر آپ اس کو نہیں مانتے ہیں انکار کرتے حدیث کا کیوں انکار کرتے ہیں کہ یہ نماز جنازہ نہیں اس لیے کہ روکو سجدہ نہیں ہے تو یہ بہت خراب بات ہے یہ گویا کہ صاف صاف حدیثوں کا انکار کرنا ہوا امام بھی نہیں پڑھتے امام بھی, بھی امام بھی نہیں پڑھتا مقتدی بھی نہیں پڑھتے کوئی بھی نہیں پڑھتا نماز جنازہ کی دعا جو کا جو طریقہ ہے اپنے ہاں کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیں کہیں بھی نہیں ہے کہ سور فاتحہ پڑھی جائے جبکہ حدیث کے اندر موجود ہے اب ایک ایک امام سرفسی ہیں کرخی امام کرخی ان کے بہت بڑے امام ہیں امام کرخی انہوں نے کتاب لکھی ہے رولس کی مسلک کے رولس کی ایک کتاب لکھی ہے جس کو اصول کہتے ہیں ہر میں ان میں ایک رول یہ بھی بنایا ہے انہوں نے کہ کل آیتن تخالف اقوال علما او ایمتنا فعما منسوختن او مؤ و قزا الق الحدیث کیا ترجمہ اس کا حضرا غور سے سنو کہ ہر آیت جو ہمارے علماء کے قول کے خلاف ہو وہ آیت یا تو منسوخ ہے یا تو اس کا کوئی دوسرا مطلب ہے اسی طرح سے حدیث بھی تو اب جب یہ بات ہے یہ اصول گڑھا گیا ہے یہ اصول اور یہ رول بنا لیا گیا ہے کہ بھائی ہمارے اپنے طریقے کے خلاف کوئی آیت یا کوئی حدیث آئے گی تو اس کو کہہ دیں گے یا تو کینسل ہے جیسا کہ سورفات کی حدیثوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کینسل بتا رہے ہیں آپ جو ہے اسی طرح سے ابھی آمین والی بات آئے گی وہ بھی کینسل بتائیں گے رفلی ددین والی حدیثیں جتنی ہیں جتنی بتائی گئیں کہ کتنے سارے ستر سے زیادہ صحابہ سے نقل کی جا رہی ہے کہ رکن جانے سے پہلے رکن سے اٹھنے کے بعد رفول دین کرنا چاہے اس کو بھی کینسل بتا رہے ہیں اب آپ جتنے بھی مسائل دیکھیں گے جو ان کے طریقے کے خلاف ہے اس کو کہتے ہیں یہ کینسل ہے یہ کینسل ہے یہ کینسل ہے تو جب یہ قاعدہ اور اصول ہی بنا لیا ہے لوگوں نے تو پھر اس کا کوئی جواب نہیں ہے تو یہ ہے مسئلہ سلاط جنازہ میں سور فاتحہ پڑھنے کا سورے فاتحہ امام کے پیچھے یہ سلاط جنازہ میں پڑھنا ضروری ہے رکن ہے نماز بغیر سور فاتحہ کے نماز جنازہ بھی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی بات کی ہے لا سلاط کل لم تقرا سلاطن القرآن طی خداد ہر وہ نماز جس میں سور فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے بات سمجھ میں آ گئی اس لیے ہمیں پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے یہ پڑھنا چاہیے اگر ہمیں حدیث مل گئی تو ہم اپنے سینے کو دل کو کھول دیں کہ حدیث پر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چاہیے کہ کسی اور کا طریقہ چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کے سامنے صحابہ اکرام نے بڑے بڑے لوگوں کا قول نہیں مانا ہے ادنا سے صحابی نے بڑے سے بڑے صحابی کی بات کو کیا کہتے ہیں چھوڑ دیا ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا پھر سنا دو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے میقاط پر کسی نے پوچھا کہ کیا ہم حج تمتو کا احرام باندھ لیں یا ان کو حج تمتو کا احرام باندھتے ہوئے سنا تو اس نے کہا کہ آپ کے والد صاحب جو ہے وہ تو حج تمتو کرنے سے اس کا احرام باندھنے سے روکتے تھے تو عبداللہ ابن عمر جو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے انہوں نے کیا کہا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبا ام امر ابی امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبا ام امر ابی کہ کی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تابیداری کی جائے گی حکم کو مانا جائے گا یا میرے والد کے حکم کو مانا جائے گا بہت بڑا سوال ہے کس کی بات مانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانوں یا نبی صلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانا جائے گا کہ ہمارے باپ کی بات مانی جائے گی اتنا سخت جواب دیا اور عبداللہ اب عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی جب یہی بات کہی گئی حج تمتوئی کے بارے میں تو انہوں نے سخت ناراض ہو کر کے کہا کہ مجھے تو ڈر رہو لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر سے آسمان تمہارے اوپر آسمان سے کنکڑ پتھر کی بارش برسا دے میں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہہ رہے ہو رہا ہو کہ ابو بکر نے فرمایا عمر نے نیب نے فرمایا رضی اللہ عنہ پھر اس کے بعد وہ آیت پڑھی فلی حضر خالف رہی بہ فتن سی بہم آداب العلیم کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک کو ان کو فتنے میں ڈال دیں شرکے میں مبتلا کر دے یا یہ کہ انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے اس بات کا ڈر ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنا نہ ماننا انکار کرنا یہ بہت بڑا خطرناک معاملہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق قطع فرمائے اور ہر ہر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کرنے کی توفیق قطع فرمائیں امین رب العالمین و صلی اللہ تعالیٰ نبینا محمد السلام وسلم